شاہ جی اسباب مانا میں سے چوتھا سبب ہے عدل ادب وسطان کے بعد بار یہ بھی ہم پڑھ چکے تھے اور پانچواں سبب ہے جو ہم آج پڑھیں گے اجما کیا چیز اجما ہیں غیر عربی لفظ ویسے اجماع پتا ہے اجما کا لفظی معنی ہے گونگا گونگا ہوں ٹھیک ہے نا تو یہاں پر جو ہے وہ عربی زبان کے علاوہ کسی بھی زبان کا لفظ جیسے کہتے ہیں نا کہ عربی آجمی ہے عرب کے علاوہ جتنی بھی اقوام آباد ہیں ان کو آج واجمی کہ اور اسی طرح عربی زبان کے علاوہ جتنی بھی زبانیں ہیں اور تمام تر زبانیں آج اجم کہلاتی ہیں اردو فارسی وغیرہ وغیرہ جتنی بھی زبانیں ہیں ٹھیک ہے یہ ساری کون سی زبانیں ہیں اجم تو عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ وہ اجمی کہلاتا ہے اس کو اجما کہتے ہیں اب کہتے ہیں کہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ ہو تو وہ بھی غیر منصرف ہوگا لیکن یاد رکھیے کہ عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کا کوئی بھی لفظ ہو کہ غیر منصرف کہلائے گا کہتے نہیں عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ ہو اور وہ عالم ہو کیا ہو عالم ہو یعنی کسی خاص چیز خاص جگہ کا نام ہو خاص بندے کا تو عالم ہو لہٰذا ایسا نہیں ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کسی بھی دوسری زبان کا کوئی بھی لفظ ہو غیر منصلف یعنی نہیں بلکہ یعنی اسباب جس کے لیے سبب مؤثر ہونے کے لیے ہجمہ کے لیے ضروری ہے کہ وہ کیا ہو عالم ہو ٹھیک ہے نا نمبر ایک اور علی وزا احرفن دوسری قید یہ ہے کہ وہ تین حرفوں سے زائد ہوں دو شرطیں لگائی ہیں اجمی کے لیے, کے لیے, اسواب کے لیے دو شرطیں نمبر ایک وہ علم ہو نمبر دو یہ کہ تین حرف سے زائد ہو اس کی مثال دیتے ہیں جیسے ابراہیم عربی زبان کا لفظ نہیں ہے یہ عربی زبان کیا ہے وہ غالباً یہ ابراہیم کا عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کا ابراہیم اور دوسری بات یہ کہ زائد ہو تو یہ تین حرف سے زائد بھی ہے اور علم بھی ہے عربی زبان کے علاوہ کوئی اور زبان کا لفظ بھی ہے تو سمجھ میں یہ بات آئی کہ اسباب منا صرف میں سے جو سبب ذکر کیا ہے عجمہ کا اس سے مراد وہ ہے عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ ہو اور اس میں دو شرطیں ہوں نمبر ایک علم ہو نمبر دو یہ کہ تین حرف سے زائد ہو تب وہ بنے گا یعنی والا مثال جیسے ابراہیم یہ کیا ہے اس کے اندر ایک تو یہ اور ایک یہ کہ یہ عالم ہے ٹھیک ہے دونوں شرطیں بھی پائی جاتی یا کہا تھا نا کہ تین حرف سے زائد ہو لیکن اگر تین حرفی ہو تو پھر اوسلاً متحرک السطی او شار اگر تین حرفی ہو تو پھر اس کے لازم ہے کہ اس کا درمیان والا حرف جو ہے وہ کیا ہو متحرک ہو تو غیر منصر اسباب منصر میں سے جو ایک سبب کیا ہے اجما ہے اس کے لیے سب میں بننے کے لیے تین شرطیں ہیں نمبر ایک عربی زبان یعنی نمبر ایک یہ کہ وہ عربی زبان کے علاوہ ہو؟ ہو. دو یہ کہ وہ تین عرب سے زائد ہو ایسے ابراہیم نمبر تین شرط یہ کہ اگر تین عرب سے زائد نہ ہو بلکہ تین ہی عرفوں والا ہو پھر اس کے لازم اور ضروری ہے کے درمیان والا حرف کیا ہو متحرک ہو متحرک ٹھیک ہے آباد کتاب کی طرف عالمن کیا عربی زبان کے علاوہ کسی اور زبان کا لفظ ہے وہ کیا ہو علم ہو فی الحج یعنی دوسری زبان کا دوسری زبان میں وہ جو لفظ ہیں وہ عالم ہو یعنی نام ہو نمبر ایک شرط شاید ہے دوسری شاید یہ کہ وہ تین حرف سے کیا ہو زائد ہو ابراہیم جیسے کہ ابراہیم, ابراہیم اوسلا یہ تین حرفی ہو لیکن متحد کل اوسطح درمیان اب کیا ہو متحد کو جیسے شطرہ اب یہ غیر منصلب شطرہ ایک تو اس میں کیا ہے علمیت پائی جاتی ہے ٹھیک ہے ایک یہ کہ یہ کیا ہے اور جمع ہے ٹھیک ہے نا اب آگے آپ کو دو احتراجی مثالیں دیں گے جس سے آپ کے لیے بات بالکل واضح ہو جائے گی کیسا لتا کس کو بولتے ہیں لگان کو بولتے ہیں لگام جانور کو جس سے کھینچتے نہیں है رسی رسی کو بولتے ہیں ٹھیک ہے نا لام جو جانور وغیرہ کے گلے میں ڈال کر اس کے ذریعے اس کو کیا کرتے ہیں کھینچتے ہیں وہ کہ ہے لجام لگام جیسے کہتا ہے نا ان کو لگام دو جی تو متحرکل اوسطے اچھا اچھا اور لجام کہتے ہیں کہ لام جو ہے یہ منصرف ہیں حالانکہ اعتراض ہو سکتا ہے جی دیکھو دوسری زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان کا لفظ بھی ہے لیکن پھر بھی کیا ہے آپ اس کو منصلب نہیں پڑھتے بلکہ منصلف پڑھتے اور اس پر تنوین پڑھتے ہو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھو بھائی ہم نے کہا تھا کہ غیر عربی لفظ ہو لیکن اس کے لیے ہم نے شرط رکھی تھی کہ وہ کیا ہو عالم ہو جب کہ یہ جو ہے وہ کیا ہے عالم نہیں ہے صحیح اعتراض ہو سکتا تھا من غیر عربی لفظ ہے عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان کا لفظ لیکن پھر بھی کیا ہے غیر منصرف, غیر منصرف نہیں ہے بلکہ منصرف ہے اس پر تنظیم پڑی جاتی ہے تو کیوں اس کا جواب یہ ہے کہ عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان کا لفظ تو ہے ہی ہے لیکن اس میں عالم نہیں ہے اللہ کے عجماء عالمیت کیا ہے شرط ہے اسی طرح دوسری مثال نو ہن کہتے ہیں دیکھو آپ نے کہا تھا کہ تین عرفی ہو نہیں نو عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان کا لفظ ہو ٹھیک تو وہ کیا ہوگا غیر منسلک ہو کہتے نوح بھی ہے پھر کیوں نہیں اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس لیے نہیں کہ یہ جو ہے نا اس کے لیے ہم نے ایک شرط لگائی تھی سینٹر والا حرف جو ہے وہ کیا ہو اگر س... یا تو تین حرف سے زائد ہو اگر تین حرف ہو تو پھر درمیان والا حرف کیا ہو متحرک ہو یہاں پر تین حرف سے زائد بھی نہیں ہے اور تین حرف والا ہے لیکن درمیان والا جو حرف ہے وہ کیا ہے ساکن ہے متحرک الاوسط نہیں ہے اس لیے کیا ہو جائے گا یہ نوح منصرف ہی رہے گا لسکون سکون خلاصہ کلام عجمہ کا یہ نکلا عجمہ کہ اجما کے لغوی معنی ہے گنگا ہونا ٹھیک ہے اور اصطلاح نات کے یہاں عجماء اس کو کہتے ہیں اس کلمہ کو کہتے ہیں کہ جو عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان کا لفظ ہو اس کو عجمہ کہتے ہیں اسباب منا صرف میں سے اس کو سبب مؤثر بننے کے لیے اس سے عجمہ کے لیے کیا ہیں تین شرطیں ہیں نمبر ایک یہ کہ وہ عالم ہو نمبر دو یہ کہ تین حرف سے زائد ہو نمبر تین شرط یہ کہ اگر تین حرفی ہو پھر درمیان والا کیا ہو متحرک متحرک اوسط ہو ٹھیک پہلے کی مثال جیسے ابراہیم کہ وہ کیا ہے آ, عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان کا لفظ بھی ہے اور چار تین حرف سے زائد بھی ہے لہٰذا ابراہیم جہاں کہیں جائے گا غیر منتلف ہوگا نمبر دو کہ کیا ہو تین حرفی ہو لیکن تین حرفی میں یہ ہو کہ متحرک السط ہو کے والا متحرک ہو جیسے شتارہ قلعہ کا نام ہے قلعہ شہر ٹھیک ہے نا شتارہ اب یہاں پر دیکھو علم بھی ہے اور عجمہ بھی ہے لہٰذا یہ غیر منصرف ہوگا لیکن آگے دو احتراجی مثالیں دی ہیں کس کس کی ایک تو کہا کہ لجامن سوال ہو سکتا تھا کہ بھئی بھائی غیر, غیر منصرف ہونا چاہیے کیونکہ یہ اجمہ ہے یعنی غیر عربی زبان کا لفظ ہے اس کا جواب دے دیا کہ بھئی غیر عربی زبان کا لفظ ہی کافی نہیں ہے اس بابا صرف میں سے ہونے کے لیے بلکہ اس کے لیے شرط یہ ہے کہ کیا ہو علم بھی ہو لہذا یہ لجامن عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان کا لفظ تو ہے لیکن عالم نہیں ہے لہذا یہ غیر منصرف نہیں ہوگا اسی طرح نوح سے بھی سوال ہو سکتا تھا عربی زبان کے علاوہ کسی دوسری زبان کا لفظ ہے لہذا اس کو غیر منصرف آنا چاہیے تو جواب دے دیا کہ نہیں کیوں اس لیے ہم نے کہا تھا کہ تین حرف سے زائد ہو یہ تین حرفی ہو لیکن متحرک الاوسط اوسط ہو درمیان والا حرف متحرک ہو جبکہ یہاں پر تین حرفی ہے نون وا تین ہی حرف لیکن درمیان والا جو حرف ہے واو وہ ساکن ہے جب کہ شرط لگائی تھی کہ اگر تین حرفی ہو تو متحرکل اوسط ہو سکون اوسط ہے اب آج کتاب کی طرف عبارت دیکھیں ام الجما تو بہرحال فشرط یہ ہے کہ انتقن عالمان یہ وہ یعنی ہاجمہ جو ہے وہ عالم ہوجما تھی عربی زبان کے علاوہ دوسری زبان میں وزا سلاسط اور تین حرف سے زائد ہو یہ بھی شرط ہے کہ ابراہیم میں دونوں شرطیں پائی ہی جاتی ہیں اوسلا متحرک السل او یا تین حرفی ہو تو پھر کیا ہو والا حرف متحرک ہو کا جیسے کہ شتارہ اس کو کہتے, ہیں کو کہتے ہیں شہر کو کہتے ہیں شطرہ اچھا اس میں درنا والا حرف کیا ہے متحرک ہے تین حرفی منصرف ہوگا فل جام ان منصرف اعتراضی مثالیں جس کا معنی ہے لگام پس یہ منصرف ہوگا لحاظ میں نالا یہ اعتراض ہو سکتا تھا کہ یہ بھی کیا ہے صرف میں سے ایک تو یعنی یہ ہے کہ عربی کے علاوہ دوسری کا لفظ ہے لہذا اس کو غیر منصرف ہونا چاہیے جو جواب دے دیا کہ نہیں اس کے لیے تو شرط یہ ہے کہ وہ کیا ہو علم ہو جبکہ یہ علم نہیں ہے ف لام منصرف ان لہٰذی بس لجام منصرف ہی رہے گا علم نہ ہونے کی وجہ سے منصرف ان اور نوح جو ہے وہ کیا ہے منصرف ہوگا منصرف لسکون تھی اس لیے کہ ہم نے شرط لگائی تھی کہ اگر تین تو درمیان ہو ہو ہے ہے. ہے؟ اچھا. تھوڑا سا پیچھے آ گئی یہ جو ہم نے پڑھا ہے تانیس کو ہمراہ یہ جو دو جملے ہیں اتانی تین طرح کی ترکیب کی جا سکتی ہے ٹھیک ہے آگے کس طرح کا جملہ آئے گا الجم ہو وہاں پر بھی ہم اس طرح کی ترکیبیں کریں گے آ رہی ہے نا بات آپ کو سمجھ اس میں تین طرح کا رفع نصب جد صحیح تینوں طرح کی حرکتیں پڑھنا جائز ہے رفا آپ لوگوں کو سمجھ میں آ رہی ہے جی تو سب سے پہلے کیا ہوگا رفا ہوگا مرفو ہوگا خبر ہونے کی بنا پر اس کی بنا پر خبر کی بنا پر اور اس کی مبتد ہوگی احد کیا احد مبت ٹھیک ہے کیسے خبر ہوں گے دونوں مبتدا ہوگی احدو ہو ماں و سانی ہے ماں کیوں اس لیے پہلے گزرا نئے انلیف کا امام سبہ بین دو سب کے قائم مقام ہو ماں یعنی ان دو سببوں میں سے ایک جو ہے اتانیسو یہ ہے و ٹھیک ہے نا وانی ماں آئی بات سمجھ تو یہ خبر ہونے کی وجہ سے مرفو ہوں گے ان کی مفتہ محضوف ہوگی احد ہو دوسری صورت اعراب کی اتانی سا و نصب کی ہے اس صورت میں یہ مفول ہوں گے پھیلے محضوف کے لیے یعنی آنی مقام صوبے دو سبوں کا قائم مقام ہو دوستوں سے میری کیا مراد ہے آنی یعنی میری مرادانی تو مفول ہوں گے پھیل محضوف آنی کے لیے تیسرا عراب اتانی سے و لزومی ہی کثرہ کا اس صورت میں یہ بدل ہوں گے صباب سے ٹھیک ہے نا صباب مبدل بن ہوگا کہ قائم المقام صباب اصین کا جو لفظ ہے یہ مجرور ہے بال اضافت یعنی مقام مضاف ہے اس کی طرف اس سے یہ بدل ہوں گے یعنی اتانی سو ہی ٹھیک ہے نا وہ مبل من ہو تو یہ بدل آئی بات سمجھ؟ و رفع کی حالت میں یہ خبر ہوں گے مبتدائے محظو احد وما اور ثانی ماں کے لیے نصب کی صورت میں کہانی اس صورت میں یہ مفول ہوں گے پہلے محظوب کے لیے یعنی آنی اتانی وزمی کی صورت میں یہ کیا ہوں گے بدل ہوں گے سب سے جو کہ مجرور ہیں مقامہ اضافت کی وجہ سے تو یہ تین اعتبار بھی اپ کو ترکیب کے سمجھ میں ا گئے استانیث و لزومه اتانیث و لزومه اتانیث و لزومی اسی طرح کی ترکیب فرادے بھی ہوگی الجم و لزومه وہاں پر بھی تینوں طرح کا اعراب ہوگا صحیح پریشان نہ ہونا کہ اللہ تبارک و تعالی اپ سب کو صحت والی علیافیت ولی ایمان وری لمبی زندگی عطا فرمائے میں شمع اپ تمام کے حامی بھی ہوں ناصر بھی ہوں وآخر رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ